الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أن نفتنا ومن سيئات من ياته الله فلا مضل اللّ له ومن يبلله فلا هادي له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 یہ ایک حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور ابدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ بلا سب بن کتابوں میں یہ الفاظ جگہ یہ مروی ہیں کہ اراحب اللہ ابدن اب حقاء اب مانا اس کی یہ ہے حدیث کے... کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں باغ اوقات اس کے اوپر مختلف آزمائشیں بھیجتے ہیں اور وہ آزمائشیں بارش کی طرح اس کے اوپر برستی اور باغ روایتوں میں اسی کے اندر یہ اضافہ ہے کہ جب ملائکہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ تو آپ کا نیک بندہ ہے آپ کا محبوب بندہ ہے آپ سے محبت کرنے والا ہے تو اس پر اتنی آزمائش ہے کیوں تو بارتارہ جواب میں فرماتے ہیں کہ اس کو اسی حالت میں رہنے دو اس لیے کہ میں چاہتا ہوں مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اس کی آواز سنوں اس کی دعا کی آواز سنوں اس کی آجتی اور گریہ اور داری کی آواز سنوں یہ الفاظ ہیں حدیث کے یہ حدیث اگرچہ صنعت کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن اس معنی کی متاثر احادیث آئی ہے ایک سے زیادہ مث آگے الطب ماما رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث نقل کی ہے اس کا بھی تقریباً مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے, بند میرے بندے کے پاس جاؤ اور اس کو آزمائش میں مبتلا کرو تو میں اس کی آواز سننا پسند کرتا ہوں یہ حدیث در حقیقت بشارت ہے اس اللہ کے بندے کے لیے جو مختلف تکلیفوں یا پریشانیوں میں مبتلا ہو اور تکلیفوں پریشانیوں کے باوجود اس کا رابطہ اللہ تبارک وطالعہ کے ساتھ قائم ہو اور وہ دعا کے ذریعے اپنی اس تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کی فکر کر رہا ہو اس کے لیے حدیث میں بشارت ہے اور یہ بشارت ہے کہ یہ تکلیف جو دی جا رہی ہے یہ در حقیقت یہ تکلیف اللہ جلالہ نے محبت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گرم اور فضل سے یہ تکلیف دی ہے ورنہ اس کا منشا کوئی اللہ تعالی کی ناراضگی نہیں اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی بلا میں مبتلا ہو اللہ الحاد کسی پریشانی میں ہو کسی تکلیف میں ہو کسی بیماری میں ہو اصلاس میں ہو تن دستی میں ہو قرضے کی مصیبت میں ہو بے روزگاری میں ہو گھر کی پریشانی میں مبتلا ہو تو یہ پریشانیاں جو بھی انسان کو دنیا میں آتی ہیں یہ دو قسم کی ہوتی ہیں بعض مرتبہ پریشانیاں ہوتی ہیں اللہ بچائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے آخرت اصل انسان کے برے اعمال کا بدلہ تو مل ہے آخرت میں لیکن اللہ تعالی بعض اوقات دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا دیتے ہیں جیسے قرآن کریم میں فرمایا وزیقن ادنا دون الادابل اکبر کہ جو آخرت میں بڑا عذاب آنے والا ہے اس سے پہلے ہم تھوڑا سا عذاب کا مزہ دنیا میں بھی چکھاتے ہیں تاکہ ان کو ایک مرتبہ تازیانہ لگے اور یہ اپنی بدعمالیوں سے باز آئیں تو بعض مرتبہ تکلیفیں ہوتی ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں وہ, آز, وہ ہوتی ہیں در حقیقت اللہ تعالی کے عذاب کے طور پر سزا کے طور پر اور بعض مرتبہ پریشانیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں جو یہاں پر مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے درجات بلند کرنے ہوتے ہیں اس کو کہیں سے کہیں پہنچانا ہوتا ہے اور اس درجات کی بلندی کے لیے عجر و ثواب میں اضافے کے لیے اس کو تکلیفیں دی جاتی ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہے کیسے پتہ لگے کہ یہ تکلیف جو ہمیں پیش آ رہی ہے یہ پہلی قسم کی ہے یا دوسری قسم کی ہے تو اس کی علامت بالکل صاف اور واضح ہے وہ علامت یہ ہے کہ اگر کسی تکلیف اور پریشانی کے موقع پر انسان اللہ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دے اور اس کے دل میں اللہ اور وہ اللہ تعالی کی تقدیر کا شکوا کرنے لگے کہ میں ہی رہ گیا تھا اس پریشانی کے لیے میں ہی رہ گیا تھا اس تکلیف کے لیے کیوں میرے اوپر یہ تکلیفیں آ رہی ہیں شکوا کرنے لگے جلا کرنے لگے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دے تکلیفوں کی حالت میں آدمی جو بھنس کر پہلے نمازی تھا نماز چھوڑ دی کچھ معمولات کا پابند تھا وہ معمولات چھوڑ دیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر رہا اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے سارے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اپنے ظاہری کام کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں استفاد نہیں کرتا توبہ نہیں کرتا یہ علامت اللہ بچائے اس بات کی ہے کہ یہ تکلیف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے اغاو ہے اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس سے محفوظ رکھے لیکن اگر تکلیف آنے کے باوجود انسان رجوع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی سے یا نہ میں کمزور ہوں اس تکلیف کا کام نہیں کر سکتا اب کی سے مجھے اس سے بچا لیجیے اب کی سے مجھے اس مجھے محفوظ فرما دیجئے رجوع کر رہا ہے اللہ تبارک بتا رہا ہی اسے اور دل میں شکوا اور گلہ نہیں ہے تکلیف کا احساس ہے اس تکلیف میں چاہے روئے بھی اس تکلیف میں چاہے رنج کا اظہار بھی کرے غم کا اظہار بھی کرے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے شکوا نہیں اور رجوع اسی کی طرف ہے تو اس تکلیف کی حالت میں وہ پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے پہلے سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ انشاءاللہ یہ تکلیف اللہ جل جلالہ کی طرف سے بطور ترقی درجات ہے اور وہ اس کا کاخت ہے بیان کیجیے اور یہ رہا یہ کہ صاحب یہ عجیب معاملہ اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ بھائی جب کسی بندے سے محبت ہے تو محبت میں تو آرام پہنچایا جاتا ہے راحت دی جاتی ہے تکلیف کیوں دی جا رہی ہے جب محبت ہے بندے سے تو اس کو آرام پہنچانا چاہیے تکلیف کیوں دے رہے ہیں اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو اس کائنات میں بلے بھی بار بار میں آپ سر کر چکا ہوں اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تکلیف نہ پہنچے کوئی نہ کوئی سدما نہ پہنچے کوئی بھی انسان کیا ہے وہ بڑے سے بڑا نبی اور پیغمبر ہو یا ولی ہو اور صوفی ہو یا کوئی سرمایہ دار ہو دولت مند ہو کتنی دولت رکھنے والا ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تکلیف کے بغیر دنیا سے چلا جائے اس واسطے کہ اللہ تبارک و وطالعہ نے یہ عالم بنایا ہی دنیا کا ایسا ہے کہ اس میں رم اور, تکلیف اور خوشی رنج اور تکلیف صدمہ تکلیف یہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں جو خالص خوشی کا مقام ہے خالص راحت کا مقام ہے وہ یہ دنیا ہے ہی نہیں وہ اور عالم ہے وہ ہے جنت کا عالم اللہ تعالیٰ آپ کے رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دیں اب کی رحمت سے وہ ہے عالم راحت کا اور خوشی کا تو اللہ خبن علیہم اللہ وہاں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے نہ صدمہ ہے وہ ہے عالم اصل میں اصل خوشی کا راحت کا دنیا تو بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز ہے جس میں کبھی خوشی ہوگی کبھی غم ہوگا کبھی سردی ہوگی کبھی گرمی ہوگی کبھی دھوپ ہوگی کبھی چھا ہوگی کبھی ایک حالت ہوگی کبھی دوسری حالت ہوگی تو دنیا تو اصل میں ہے ہی ایسی چیز لہٰذا اس میں ایسا ممکن نہیں کہ کوئی شاہ بے غم ہو کر بیٹھ جائے ہو نہیں سکتا ہمارے والا حضرت حکیم حکیب الحمد صلہ تعالی صرح نے اپنے مواعظ میں قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا اس کی ملاقات ہو گئی کہیں حضرت خزیر علیہ السلام سے حضرت خزیر علیہ السلام سے کہیں ملاقات ہوئی تو اس نے حضرت خزیر علیہ السلام سے کہا کہ حضرت میرے واسطے یہ دعا کر دیجئے کہ مجھے زندگی میں کوئی غم تکلیف نہ آئے اور میں ساری زندگی بے غم ہو کر گزاروں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے حضرت خزیر احساس ہم نے فرمایا کہ بھائی یہ دعا تو ہو نہیں سکتی ہیں دنیا میں کیونکہ غم تو آئے گا تکلیف تو آئے گی لہٰذا میں یہ دعا تو نہیں کر سکتا البتہ ایک بات کر سکتا ہوں وہ یہ کہ تم ذرا تلاش کرو اپنے ماحول میں جو آدمی تمہیں سب سے زیادہ بےگم نظر آئے یا سب سے زیادہ کم تکلیف والا نظر آئے سب سے زیادہ راحت میں نظر آئے اس کا مجھے بتا پتہ بتا دینا اس کے لیے میں تمہاری یہ دعا کر دوں کیا لگا اس کو ایسا بنا دیجئے یہ آدمی جو سب سے زیادہ راحت میں ہے سب سے آرام میں ہے ایش میں ہے اور تکلیف میں اس کو سب سے کم ہے تو اس جیسا بنا دیجئے یہ دعا کر دوں تو تلاش کر کے بتاؤ کوئی آدمی یہ بڑی خوشی ہوئی میں نے سوچا کہ چلو کم از ایسی دعا تو ایسا تو مل جائے گا کہ جو بہت زیادہ راہ آرام میں ہے ایش میں ہے تو یہ تلاش کرنے کے لیے نکلے چاروں طرف گھوم پھر کے دیکھا تو ایک جوہر ہی ملا جوہر یہ سونا چاندی زیورات اور یہ سیمٹی پتھر یہ فروخت کرتا تھا تو دیکھا تھا بڑی شان اس کی دکان تھی اس میں نوکر چاکر تھے اور بڑی شاندار سواری میں سوار ہو کے آتا تھا اور اس, کا, اس کی دکان بھی بڑی مزین اور آراستہ پیراستہ گھر بھی بڑا عالیشان اور جا کے دیکھا تو بیٹے اس کے بڑے بڑا خوبصورت اور صحت مند دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے تو ظاہر حالات سے بالکل معلوم ہوا کہ یہ سب بڑا ایس میں ہے تو خیال ہوا کہ اس کے بارے میں دعا کراؤں کہ ऐसा बन, बन जाऊ लेकिन जब दुआ कराने के जाने लगे तो ख्याल आया कि जरा आप इससे पूछ तो लू कि भाई तुम किस हाल में हो तो ऐसा करू के अंदर कोई और गड़बड़ हो और फिर जो रही सही हारत है उससे भी जाओ जो जाके पूछा उससे कि भाई तुम बड़े आराम में वाले वोट हो बड़े दौलतमंद हो बड़ी अच्छी दुकान है बड़े नौकर चाकर है और सारी दुनिया दुनिया की राहतें नजर आती है تو کوئی ایسا تو نہیں اس میں چاہتا ہوں تم جیسا بن جاؤں تو کوئی ایسا تو نہیں کوئی تکلیف تو, تو, تو میں ایسی لاحق ہو کہ پریشان کو نہ ہو تو وہ تنہائی میں لے گیا کتاب میرے ساتھ آؤ لے جا کر اس سے کہا کہ بھائی تم مجھے سمجھتے ہو کہ میں بڑا دولت مند اور بڑا ایسا آرام میں ہوں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ غم میں اور تکلیف میں کو ہے ہی نہیں اور پھر اسے نے تفصیل بتائی اپنے گھر کی اپنے بیوی کی اخلاقی حالت کے بارے میں ایسی ایک قصہ سنایا جو زبان سے سنانا بھی مشکل ہے اور کہا کہ میں اس کی وجہ سے اس قدر اذیت میں ہوں کہ کوئی لمحہ درا ایسا نہیں گزرتا جس کے اندر مجھے یہ اذیت لائق نہ ہوتی کہ تم میرے دری حالات کو دیکھ رہے ہو دہری دولت کو دیکھ رہے ہو لیکن اندر سے میرے دل میں جو آگ سلگ رہی ہے تھدمے کی اور غم کی اس سے تم واقف نہیں تو یہ سمجھا کہ دیکھو جتنے لوگ میں آج آرام میں دیکھ رہا ہوں پتہ نہیں کون کس مصیبت میں کس بلا میں گرفتار ہے تو جا کے کہا کہ جی میں نہیں بتا سکتا کہ کو کہ کون کس جیسا ہو جاؤں خدا نے کس کے بارے میں میں کہہ دوں کس جیسا ہو جاؤں اور اندر سے وہ کس بلا میں مبتلا ہو تو کائرات میں کوئی اس دنیا میں کوئی بھی شخص سگنے سے غم سے تکلیف سے فارغ ہو ہی نہیں سکتا کسی کو کم کسی کو زیادہ کسی کو کوئی تکلیف کسی کو کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسا بنایا کہ کسی کو کوئی دولت دے دی ہے اور کسی کو سے کوئی دولت لے لی ہے کوئی ہے اس کو صحت نصیب ہے دولت کم ہے کسی کے پاس دولت ہے صحت کے اندر پریشانی ہے کسی کے گھر کے حالات اچھے ہیں ماں کے حالات خراب ہیں ہر شخص کا اپنا الگ حال ہے بہت تکلیفیں اس کو پہنچنی ہیں دنیا جب پہنچنی ہی ٹھہری تکلیفیں تو پہنچنی تو پہنچنی ہی ٹھہری تو اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے تو میں اس کے لیے تکلیف کو دائمی راحت کا ذریعہ بنانا چاہتا ہوں یہ تکلیف اور یہ صدمہ یہ پریشانی اس کے لیے دائمی راحت کا ذریعہ بن جائے اور اس کا مقام بلند ہو جائے آخرت میں جب پہنچے میرے پاس تو ایسا پاک صاف ہو کر پہنچے کہ اعلیٰ کریم درجات کا ہو اس واسطے عطا برما اور اپنے پیاروں کو دیتے انبیاء علیہ عالیہ وسعت السلام سے اگر محبوب تو اس کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا لیکن حدیث میں آیا نبی یہ کریم سلو علیہ صلاحیت میں شاید فرمایا اشد النا کے بلان المبیا سمبل امفر کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں امبیا رہے اسے ادب سلام پر اور پھر ان کے بعد جتنا پل ان سے زیادہ قریب ہوتا ہے ان سے مشابہت رکھنے والا ہوتا ہے اتنی آزمائشیں اس آتی بڑھاتی جتنا ان سے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی آزمائشیں ان کو آئیں گے دیکھو ابراہیم خلیل اللہ رقب ہے کہ نہیں خلیل اللہ کے مانا اللہ کے دوست اللہ کے دوست مگر کیا کیا بسائے بائے اور کیا کیا آزمائی سے پیش آئی آگ میں ان کو ڈالا جا رہا ہے بیٹے کو زبا کرنے کا ان کو حکم آ رہا ہے بیوی بی بی بچے کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جانے کا حکم ان کے بر آ رہا ہے غریب کوئی نو no, تکلیف کی ایسی نہیں ہے جو ان کے اوپر آئی نہ ہو اپنے پیارے ہیں لیکن دیا جا رہا ہے تکلیف دی جا رہی ہے اس واسطے دی جا رہی ہے تاکہ ان کے درجات بلند کیے جائیں ارے جب اس ان تکلیفوں کا انعام ملے گا آخر میں تو اس وقت پر چلے گا کہ یہ تکلیفیں تو کوئی پریکار کے برابر ہے ہی نہیں رکھتی تھی. وہ تو بھول جائے گا انسان اور پھر اس کے بدلے جو انعامات اللہ تبارک و کی طرف سے ہوں گے تو ان کا کچھ ٹھکانہ نہیں اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور ابد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس فرمایا کہ جب اللہ دلالح آخرت میں صبر کرنے والوں کو صبر کا انعام عطا فرمائیں گے تکلیفیں جن کو ملی تھیں اور ان تکریفوں پر انہوں نے صبر کیا تھا اس پر جب انعام عطا فرمائیں گے اللہ تبارک بالا تو دوسرے لوگ ان انعامات کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں قیدیوں سے کاٹی گئی ہوتی ہماری کھالے قیدیوں سے کاٹی گئی ہوتی اس پر ہم صبر کرتے تو آج ہم بھی انعامات سے مستحق ہوتے تو یہ جو قرآن کریم نے فرمایا کہ جب آدمی وہاں پہنچے گا یہ ہمیں محدود نظر کی وجہ سے محدود عقل کی وجہ سے ہم اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں لیکن جب وہاں پہنچے گا انسان تو دنیا کا تصور اس کو ایسا آئے گا کام نہ ہو لم جلد بس اللہ اچھی ہے اور وہ کہ ساری عمر ایسا, مر ایسا مر لگے گا جیسے کہ شام کا ایک شام گزر گئی یا ایک صبح گزر گئی وہ لگیں گی اور آخرت کی جو ابدی اور لازو زندگی ہے وہ پھر اللہ تعالی کو فرمائیں گے تو یہ تو بھول جاؤ گے یہ جی تکلیف اور اس کے بعد پھر جو دائیں راحت اور دائیں بسرت اللہ تعالی کی طرف سے آتا ہوگی اس کے بعد اس کی کوئی حسیت ہی نہیں رہی ہمارے حضرت والا حضرت المت کر سعالی صرف رو فرماتے ہیں کہ ان تکلیفوں کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہے وہ کسی بیماری کا آپریشن کرتا ہے جس میں زخم ہو گیا ہے کوئی بیماری پیدا ہو گئی ہے آپریشن کیا آپریشن کرنے میں تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی لیکن اس تکلیف کو تکلیف جاننے کے باوجود انسان خود درخواستیں کر کے منتیں کر کے آپریشن کرواتا ہے یہ میرا آپریشن کر دو اور فیس بھی دیتا الٹی پیسے دے رہا اس راستے کے اوپر نشست چلاؤ یہ نشتر جو چلائے جا رہے ہیں اس کو باقاعدہ فیس دے کر منتیں کر کے چلا رہا ہے نشتر حالانکہ تکلیف تو پہنچ رہی ہے لیکن جانتا ہے کہ یہ تھوڑی سی تکلیف ہے یہ چند گھنٹے کی ہے چند دنوں کی ہے اور اس کے بعد جو صحت کی ریاوت ملنے والی ہے اس کے بعد وہ اتنی عظیم ہے کہ اس کے آگے یہ تکلیف ہے کوئی حیثیت نہیں رکھ سے فیسے دیتا ہے है کرتا ہے اور آج جی کر کر کے درجے کو ہم کہتا ہوں کسی طرح ہمارے اوپر نسل چلانے کے لیے تو وہ چلائے جا رہے ہیں اب جو ڈاکٹر نشست چلا رہا ہے اس کو کیا سمجھو گے دشمن ہے کہ ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے وہ ترقی کر اس سے زیادہ مشکل اس حالت میں کوئی اور نہیں اس زیادہ کوئی اور نہیں اس راستے کے یہ آپریشن کرنے کے بعد تمہارے لیے دائمی سیاحت کا ذریعہ تمہارے لیے بڑھا رہا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ جب کسی بندے کو اس حدیث کے تحت تکلیف ادا فرماتے ہیں تو حقیقت میں وہ اس کا آپریشن ہو رہا ہے آپریشن ہو رہا ہے کہ اس کو پاک صاف کیا جائے ہمیں اپنے پاس جب ہم اس کو بلائے تو یہ پاک صاف ہو کر آئے اور گناہوں سے دھل کر آئے گنا سے دھل کر آئے اور اب میں تمہارے کو اس کو درجات جس سے بدن فرمائیں یہ ہوتا ہے اور حضرت فرماتے ہیں کہ اور اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ ایک محبوب ہے تمہارا مدتوں سے ملاقات نہیں ہوئی اور دل چاہتا ہے اس سے ملنے کا کسی وہ اچانک پیچھے سے آ کر اس نے تمہاری کمر کے گرد ہاتھ ڈال کے اور تمہیں دبانا شروع کر دیا اسے زور سے دبایا کہ پتلیاں درد کرنے لگیں تکلیف ہوئی لیکن اگر وہ یہ کہے کہ بھائی اگر تم چاہو تو میں چھوڑ دوں اور یہ پتلیاں جو تمہاری دکھ رہی ہیں یہ دکھن تمہاری دور ہو جائے اور میں کسی اور کی پکڑ لوں اس طرح اور کسی اور کو اس طریقے سے تکلیف پہنچانے شروع کر دی. تو اگر محبوب صادق ہے سچا تو وہ کہے گا کہ بھائی اس سے زیادہ تکلیف پہنچا دو سرے دوستہ سلامت کے دکھن آزمائی خرے دوستہ سلامت کے دکھن آزمائی نسوت نصیب دشمن کے سوت ہلا کے تیزت خرے دوستہ سلامت کے دکھن آزمائی تیرے کھنجر یہ دشمنوں کے میں نہیں چاہتا کہ تیرا کنجر دشمنوں پر چلے تیرا رشتہ دشمنوں پر چلے یہ تو سرے دوستان سلامت کے دکھنجراعظم آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آتی ہیں تکلیفیں حقیقت میں اللہ کے ان بندوں پر جو رجوع کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف تو فرماتے ہیں اللہ کو بے شعیم میرے خوب تھی وہ نقص میر والی وہ ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور آزمائیں گے یعنی اس سے تاکید کے ساتھ لرن اب لور نو تمہیں ضرور آزمائیں گے کہاں آزمائیں گے وہ چاہیں گے میرے خوف کبھی کوئی خوف آ جائے گا کبھی وہ کبھی بھوک سے آزمائیں گے کبھی تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی کبھی تمہارے پھلوں میں کمی ہو جائے گی کبھی تمہارے ملنے جلنے والے اجزا اقربات میں کمی ہو, ہو جائے گی کہ کسی کا انتقال ہو گیا یہ تو ہم آزمائیں گے تمہیں چھوڑ نہیں سکتے اور آگے کیا وہ بشر فادرین اللہ دینا ادا افاوۃ مصیبت آلو انا لاہ و انا الحاج ہوں سنا ان لوگوں جو اس تین آزمائشوں پر صبر کریں اور یہ کہ اناہ الحاج ہوں اللہ تعالیم سلاواتم برہما ان کے اوپر سلاوات ہے یعنی رحمتیں ہی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ولاق احمل مختو اتنی بڑی گواہی اللہ تعالیٰ نے دے تو بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیٹ بندوں کو بعض اوقات یہ تکلیفیں اس لیے پہنچاتے ہیں کہ ان کے درجات بلند ہو ہوں ہمارے از والے صاحب کا تعالیٰ تار تار یہ شعر بڑا کرتے تھے بڑے عجیب وش کے سے عالم میں اللہ وہ باپسی کا شہر ہے کہ ماں پرورے دشمن مامی دو دوست ماں پرورے دشمن و مامی خشیم دوست دسرا چراؤ کیوں نہ رسد در کہ ہم بالکار دشمن کو پالتے ہیں اس کو ترقی دیتے ہیں اور دوست کو مارتے ہیں دوست کو تکلیف چاہتے ہیں کس طرح چڑھا ہو چون رکھ در قزائے ماں ہمارے قزا نے ہماری تقدیر نے کسی کو چون اور چڑھا کی وزال نہیں ہماری حکمت کو کون سمجھے حضرت نے ایک کیسا لکھا ہے حضرت علم صلی اللہ تعالیٰ میں کروایا کہ ایک شہر میں دو آدمی بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے ایک تھا مسلمان اور ایک تھا یہودی دونوں ماس کے قریب پہنچ رہے تھے بسترے مرگ پر پہنچ رہے تھے تو جو یہ جو یہودی ہے اس کا دل چاہا بستر مرگ پر پڑے پڑے کہ کسی طرح کہیں سے مچھلی میسر آ جائے تو مچھلی کھاؤں اور مچھلی کہیں تھی نہیں آس پاس اور جو مسلمان بس طرح مرد پر پڑا ہوا تھا اس کا دل چاہا کہ اس حالت میں مجھے زیتون مل جائے روغن زیتون تو روغن زیتون کھاؤں دونوں کے دل میں خواہش پیدا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بلایا ایک فرشتے سے کہا کہ دیکھو ترنت شہر میں ایک یہودی پڑا اور وہ مرنے والا ہے اس کا دل چاہ رہا ہے مچھلی کھانے کو مچھلی ہے نہیں تو مچھلی کہیں سے لے کے آؤ اور اس کے گھر میں جو چھوٹا سا تالاب بنا ہوا ہے تالاب میں لے جا کے مچھلی ڈال دو تاکہ اس کی خواہش پوری ہو جائے مچھلی کھا لے دوسرے وشتے کو بلایا اس سے کہا دیکھو بھائی اس شہر کے اندر ایک مسلمان ہے فلاں محلے میں اور وہ بستر بستر پر پڑا ہوا ہے اور وہ روہر زیتون کھانے کو دل ہے اور اس کی الماری میں رکھا ہے روگین زیرون کی شیشی تو جاؤ اور جا کر اس الماری میں سے روتون نکال کے کہیں باہر پھینکاؤ ختم ہو جائے روین کھانے کو نہ ملے دونوں چلے اپنے اپنے مشن پر راستے میں دونوں کی ہو گئی ملاقات کچھ ہمیں تم کہاں جا رہے اور تم کہاں جا, کہا جا رہے اس نے کہا جی میں یہودی کو مچھلی کھلانے جا رہا ہوں اور اس نے کہا کہ میں اس